دلوی نتفیا ولا صلى الله على آل يوسف والصحاب الذين وعدهم بالخصم هو محمود <تصفح>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 من تو بلا ہلا ہلا نلا کر سو ہوں کری م سارے بسم <سلام> الله وقال البلديا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام اللہ حج اللہ شاہ پاشاہ سام رکھنا یعنی سانی سانی سبحان اللہ اللہ اول رسول جناب آو آو وجواپاؤ گے آپ اور اہل سنت رکھ رکھ عقیدے حقانیت اور صداقت رکھ رکھ لحاظ پہلے سبحان اللہ کا گلا سو جہ حضرات ناجیز تو پہلا کسی اور مقام دو سبحان اللہ جانا نہیں سنیا میرے موچ ان شاء اللہ واسطے تمام سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ ہے سنی سنائی اللہ تلاوت دوران میرے تو غیر مزید لیکن میرے موجود نکلنا وہ بھی ایک اس کا سبب بن گیا یقول و مظاہرے استعمال ہوئے لیکن مظاہرے اکایت حال ماضویہ کے لیے واقعہ ہو چکے سبحان اللہ, اللہ تعالی بعد بیان فرمائے مقام کالا کا تھا فرمایا گزریا اللہ تعالی ایسے انداز بیان فرمایا کہ انج سمجھو ہوں تے سامنے تاکہ ایک سبق مل جائے کہ اللہ دے آنے آنے؟ انج سمجھ کے پیاریا کرو پہ ہوا اپنے ذہن جما لیا کرو جی ہونے ہے نقشہ جما کے سنو گے تو سواد ہو رہا ہو رہا ہوئی یہ خیر ہے موزو ہے پران حکیم فرقان مجید کو مولا علی مشکل خشاد فرمان کو اور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو بعد دوسرے مرتبے پہ تمام احوال قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ نبی دوسری سانس اور رکھ قرآن حکیم فرقان مجید میں آپ فرمایا سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ تو سرکار علیہ وسلم ماستا ہے سارے حال کا بنا بنا اخراجہ ملک سارے جس جانا کافا جس وقت کے آپ نے سلادوں تسلیم مکے خارج کیتا تو ثانی جس وہ دو کے دوسرے تو بظاہر یہ ثانی آخیا جا رہا رسول اکرم سلف سال ہیلف سال ہی کے اکبر مسئلہ میں خود پریشان سامنے آخر گیا آپ سے پہلے آپ آپلانی پھر صاحب مسئلہ ہلو فرمایا سانی جائے وہ صرف اور صرف دو میں سے ایک کو بیان کرنے کے لیے آیا اور وہاں فرمایا ارب کے محاورے پیش کے جس وقت کہتے ہیں سال و سو خلاف کا مطلب ہوتا ہے تینوں تین, تین میں سے ایک نہ کہ تیسرے مرتبے کا جب کہتے ہیں رابے کو اربا اس کا مطلب ہوتا ہے چار میں سے ایک چاہے وہ پہلے مرتبے دوں گے چاہے دوسرے دوں گے چاہے چاہ تیسرے دے چاہے چوتھے دے مراد یہاں پر مرتبے کا تعین نہیں ہوتا چکل جب رسول اکرم صلی اللہ لاہ تالا لسلم مراد لے گئے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے رتبے دے سالوں کا فروغ دو پہلے بلکہ ہر نم کو منت بیچنے ایک کامانا ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے یہ مرتبہ دسر نہیں آیا دوسرے رسبے سے بہتے سمنے نے اپنی تفصیل چال کیا وانیب ابو بب یعنی جب آپ نے ہی صلاحوں تسلیم آسانی سانی آیا تو مراد ہے دو ایک اور حقیقت میں سی کے اکبر کے رتبے کو مقصود ہے دوسرے اللہ سمجھ نہیں تو صدیق کے اکبر قرآن مجمد سانی بن یہ مطلب ہوا کہ رسول اللہ اور صدیق کے اکبر کے درمیان کوئی اور نہیں بزرگا گل سنانا شاہ شدی کے اکبر اے پہلے ثانی والا پھر سواد رنگ دکھا اجت الاسلام امام مقام نبوت اور مقام صدیقیت کبراہ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں اتنے نبوت تھلے صدیقیت کوبراہ سدی اکبر توجہ ذرا جسبر درمیان اکبر فرما رہے نہیں یار سان مقام ہے وہ ہے مقام ہے یہ عام بندہ نہیں جیتہ یار یار جہب صاحب کشپی گل اولاد نہیں غوث پاک حضور اولاد نہیں آپ نے فرلا ہوا ماتو تک کی کوئی نہیں میری کنڈ آخری بچہ رہ گیا تھی کنڈ میری کانڈ نہ لاؤ تو لڑکی جڑا بچہ غوث پاک, پاک نے منتقل فرمایا او نام مقام شہر مقامی کبرہ اور نبوت کے درمیان مقام اور مقام ایابت کر لیا لیکن اگلی گل جہی انہوں نے انہاں فرمایا عجیب گل یہ کہ نبوت اور شریفی خبرات کے درمیان مقام ہے پر جڑا ہو اور کوئی نہیں <سؤال> سی اک برا سی اکبر اکبر ذرا ذوق لال بولو اللہ یہ عجیب گل ہے سمجھنے سن کہ سیتی کبرا ہی مقام اکبر کا شیخ اکبر, اکبر تو پتہ لگا نہیں مقامی قربت مقام بھی ہے یہ مطلب یہ نکلیا جو سیتی کمراہ جی کوئی شریف ہو پھر ایک مکا مغلا خاص شریف نہیں اگر مار لیا جائے, لیا جائے. کوئی اور بھی اکبر ہے تو مقام میرا برباد کے پھر مڑ فری پھر کلا معلوم ہویا واقعی سانی میں موضوع اللہ وجہ دشایا اس غور فکر کرنا مولا علی مشکل پوچھا تو سید بن پن سا فرمان تو بعد چلے اور سنو گے تو پھر لطف آئے کہ انہیں فرمار مار سنا شہید روایت فضائل الصحابہ امام احمد بن ابل سرکار دی امام احمد بنبل سرکار کتاب کئی آب سند روایت ایک صحیح سنتیں مولا مشکل خوشح فرما قرآن رمزانے قرآن فرما رہے دوسرا اشارہ صدیق کے اکبر بنے اور ادھر خران تو بعد مولا لالی بیان سنے گا تو مانا وہی وہ سڑک سانی سی کے اکبر آپ فرما دے سب لگا سکار ابو بکر اگر کوئی بندہ آار سلا دماز پڑھنا سلا دمنا درود پڑھنا دوسرے نمبر پہ آنا اللہ سنا لحاظ اصل ماہنے جڑے رکھتا ہے انہوں گیا سنا جس ایک گھوڑا کے دوڑ دوسرا وہ پچھے نال لال مولا لا کے چلتا اس وی بال کہ فارا سی وسلہ فارا سولہ میرا اگے فلانے پیچھے فرمایا ابو بکر دوسرے نمبر کو مانا پہ دس دلا سا کر سچے ہوئی مانا آپ دس لایا اس کلام اندر موجود نے ایک سابق رسول اللہ ایک فلا ساپو مانائے بڑھے گا سونا ڈبی ابھی چلے گا دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر فرمان مالی سرجو ایت مال پڑھنا براد نہیں ہو سکتا ہے سیدہ خدیج اور گمراہ صدیق اکبر کو پہلے نماز پڑی ہو سکتا ہے مولا صدیق اکبر پڑی لیکن دوسرا سیکی کو بیبیاں ہوئی واسطے میدان بچے بھی مولا علی مالی مولا علی سرکار نے جو بچپنا سے خارج کیا سجدہ سدی کا گمراہ نے جو کیا کیتا ہے گل ہو رہی ہے میدان موٹا لڑا کے دوسرے نمبر سوائے کریبر نام نہیں جو ہے مولار پوشا کئی روایت سجا سیدہ خدیجہ گرا پہلے ایمانداری ہتا کہ کئی امام نے امام آل ابو حنیفہ رضی اللہ <سؤال> ہو سمے لیکن کیا چیز خ... گل آئی ہے نا بیچے مرد ہوں میدان سانی ہو رہی ہر میدان جبھی مدد چاہیے اس میدان جان کے سونے محمد پاس دوسرے نمبر ساری مشکل سردار فرمانے اور سونے ہر سات آ فرمان اے صدق اے دوسرے قرآن سرو سنا مولا علی دا اسان پنساب دسیا لیکن اب تالی مقدم اور تالیا پچھونے برابر چلنے والے کیونکہ سونے ارسانی خیال جاوے صدیق اکبر نبی باغ دوسرے برابر والے وال برابری والا ماننا نہیں پیچھو دوسرے نمبر دا داری داری داری داری داری داری فرمایا جس میدان چی ابو بکر کھڑو جانا اللہ بھی حمد فرما ہے جی ابو بکرا ہی اس میدان واس لوگ بھی آ سلے واپس پتھر تریاں کیا تاریفی اس میدان بڑا سونا ال <سؤال> محمود مشا دنو تے پہلے بندے نے جنہیں پہلے بندے نے جنہیں تصدیق رسول اس پاس نہیں جانا چاہتا پہلا تصدیق کنہیں فرمائی لیکن کے ضرور ہر میدان سونے نبی اللہ خدمت اسلام خدمت دین خدمت ادرک بھائی تمہار سا سان لایا سمحان قربان دانا تبجنا سونے سر جی کے اکبر پا سرکار کی تابے داری کے اندر سانی رہے نبی کی نگاہ بانی شریعت کی نگاہ بانی کے اندر تمام رسول کو اگے رہے گا مح رسول اللہ سونے نبی اللہ وسلم ہجرت نا امانت دو گلا کر امانت سونے نوی سن لگا والا سن لگ مولالی سپرد فرمائی لوگ دیا مانتا لوگ مولالی فرمائے لوگوں کے سپرد کرتے قربان جاوا لوگ مولا واہ شریفا وہ لے چلتے ہیں یہ مانتا واسطے نین رب دی امانت واسطے جمانت اے امانت خود اللہ دو دوسری گل کرائی دو صورت رد ہو جانا باطل دا جڑا غلط خیال رکھے نبی پاک اپنے گھر والے مولالی ہزور نے اپنی بیویاں پاک عزت نو مولالی حفاظت دلی گھر پہ سب سدی باپ دس اپنے آپ باطل خیال مان آل کہ علی نبی عزت حرم واسطے بیوی واسطے سو تو نبی عزت اس کی حفاظت لے چلے گئے حضور صاحب سے اور نبی ساتھ اپنے اپنے نہ آپرد نہ دے معلوم ہوا اکبر پاک دل دروائل آبی رات کے بارے میں سونا نبی آپور کر اگلی گلائنا گل گل گل گل تھکا دیا گیا <laughs> دوسرا مقدمہ آپ ہو گیا گل تو بن گئے کیوں کو گل نہیں سمجھ میں یہ سو معلوم ہوا سرکار نے اس مقام کے اکبر رکھا اور اگلی گل سن سونا نبی سناہ علیہ وسلم مولا علی نو امیر حج بنایا باب علی نو امیر حج بنایا حا کربارک یہ آیا جنہیں آزاد مبارکی سورج مبارک سونے نبی مولا لیا فرمایا جا میری اموٹنی سوارو ابو بکرو نشانی جا دے حج دے موقع دے ابو بکر حج کرا وے پہ علی سورت تو پڑھ کے سنا ایک رسول انوکھا دخل فرمایا سورج مرنگ امی حج مولاری پتا لگ جے رسول تو بعد میں سونے نے نبال پڑوائی سی اشارہ لایا اس شہر میرا نائب میرا سانی دوسرا عمل حج کے موقع گئے کبھی ظاہر فرمایا یہ عمل لاکھوں کو فرما دیا گیا سرکار نے ظاہر فرما دیا اس کبھی کے میرا حما لو روانہ مولار رشتے داری ارب دربار حکومت دشمنوں Oh کوئی گل بات نہیں ہوا دوسرا راج آج کی اس صورت کے جڑی مولا علی نے جا کے اس صورت مبارک حضرت اکبر پر مبارک حج کا موقع دنیا کٹھی ہوئی ہے امیر حاج حاج حاج. مرد سی کون ہے لیکن جا کے پرانا سنا تاکہ لوگانوں پتہ لگ جائے فرمائی پتہ لگے جی آخر بڑے بڑے بندے حج ہو جاتی علی کا دل نبی دسنا سہنجا سی گوڑ تو شروع ہے سوچا ح قرآن ہواج موقع اللہ قرآن آنے سب خدا پڑے یقرا قرآن نہل پولا آئی کاتا ہجمری وغیرہ سیخار ہے نبی کا سی اللہ کا کر کے چیز نے آخر نبیاں تو بات ربیاں تو بات پہلا رخ بات پار نبیاں تو بات دو, دو نبیاں تو باد مار شدہ نبیاں تو باد پہلا خانی خدا نسلو اسلو خالی خدا نسلو مجھے بنایا نبیا دو باد مولا اللہ سل بکر مولا علا سلا بکر مولا علا من فرمان ہونا دادا ورنہ علی علی ہوب وبا ورنا علی ہوبا رو لایا نبی یا تو پہلا اللہ بہاد اللہ شریف دیا دے راجا تو سدگے خمیر جلو مندر کا بنتا کانونے قدرت جتوں کا خمیر اتھے بندہ دفن ہوتا ہے جتوں اوفن بڑا سونے نبی سر لسڑا والا سڑا جتھے خمیر تیار فرمایا دوسرے نمبر تیسرے نقشہ دکھانا اندر دیا کمرا مبارک سبحان اللہ وفا شریف امام سرکار سبحان اللہ چار سو سال مسجد تین اے تین خبروں تے گور چکر قسم اور سات جبر قدرت میری جان ہے کوئی مجہور نبی دیا خبر بارش سے نگہ بان نہیں بن سکتا صرف غور کرو ایک قرآن حدیث کسی پاسے نہ رسولہ اکرم سب لگنا ہوا لا وسو سجی کروچ وش کو شریف کے سجے پاسے کانڈ شریف پچھو شامی کن سیٹے جم سان کبلے جنوب نے مواد جماعت اچھا اچھا جسے پاک شاہ دی سرکار پاک شریف کے پچھلے پاسوں رکھا گیا سدیق کا یعنی اکبر کا منہ شریف آپ والے سلاد مست شریف کی کانڈ شریف بن گئی موڈیا تو تھلے پہ پتہ لگے ثانی اور تالی اللہ مت کوئی برابر رن تو بےد بنو علی بچنے اور جب عمر دیواری عمر پاک واسطے رکھا گیا اسی طرح رکھا گیا اکبر پاکبر سمجھ مت نسبت حضرت فاروق آزم پاک شریف اور صدیق اکبر اہ بے کیوں تو جو کیوں؟ جائے خبرہ شریف تو ہی لگائے پیا بیت کس دے, دے سن, سن؟ سبحان حل سبحان اللہ گریف لے سوچ سن, سن؟, سن؟ و ادب والیاں دا مزہ بے عقمان نہیں رکھ والے رکھ دی ترتیب نبی گلام سال لا رکھ رہے ہیں اور برابر سے سو. سونا نبیر اللہ علیہ وسلم ممبر شریف کے خطب آخری پوڑی شریف کے بنوا کسے بیٹھن دی ضرورت ہوئی سنت سی کھڑو کے آخری پوڑی سن صدیق دی باری آئی سانی سی دوسری پوڑی دلوتے جدو حضرت نہیں ہوئی تھان حضرت اسمان دیواری آئی پوڑی ہوئی وہ چڑھ گئے وہ سرکار بکر تو میں خیال نہ کسی نظرے ابو بکر میں ہے ہزور والی تھانے رسول کمال ہے؟ لیکن خیال آ جانا شکر جی امر والی تھانہ خیال آ جانا سیمر بےدبا ماریا جا میں بچایا میں تھواف اندازہ لگا کہ جس دل چیال آئے کہ میں نبی ورگا یا دل ک جسبا دسابلہ میں سیدی کر لیا وہ سمجھتے کہ یہ ایمان نہیں کہ میں اگر وہ بھی بھی لیکن میں لہٰذا ہوں اتنی پوڑی تاکہ کسی خیال دا مطلب ہے پوڑی تو بہ کے دس دتا نہ برابری کا خیال آ سکتا نہ صاحب توجہ نے اللہ دا رکھنا اور پر، نبی سونے خبیر صدیق اکبر دا خبیر دوسرے نمبر دا خبیر مطلب یہ نکلے اللہ تعالی نے یعنی جسم کی تیاری سیبر نقص بنایا مان لا نبیا تو بعد پایا گل گرز سبحان اللہ لبیاں تو با بتا پہلا سبحان اللہ او سانی خدا نے اس سر کو قران دے وچ سے بچاایا نبی نا تو سونا گل نے فرمایا سونے نفری گجرت رات گارما ہمارے میری طبیعت ذرا اچانک کمزور پیدا کر دیگر فرمایا سونے فرمایا کل دیرتے پریشانی سونا اس نے فرماس ہجرت ہرت ہرت سمجھے آجرت موسا کلیم فروغ دے لکھا موسیٰ ہے ہر کسی نو چھاپنی کلیم کا خیال ہی نہیں بار بار پڑھا سونے بجری آ جا تو آپ نے جب دیکھا ان بھی دل ویسد دل ویک ملیا کے شاید ہر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی دو دن ادھر قوم والا دن کلے شدید سونا نبی دل بے خیادے ان اللہ بے نال کی میں سب دو رب کی نگرانی توجہ تو نبی اپنے رکھے کلے وہ در لکھانے پریشانی اپنی لگی حضرت خلیم فرما جسے ڈر لگتے اتنا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 اللہ میرے سڈے کر کے تھوڑی اگے گئے ویخیا بت دی پوجا بھی آدمی سی کلیم انہاں دا خدا بنیا انڈے بھی بنایا دے گا محمد ربی اپنے صدیق دے جلدہ حال ان اللہ فرما کے دس دے جائیں محمد کا محفوظ مافو جی سدیق کا محفوظ نبی شریعت خلاف قدم اٹھایا ہو گل کی ہوا حرمانا ہمیشہ فرما کے ماہر چلی اللہ اکبر یا رسول اللہ خلاف مکر رسول زندہ باد والا اکبر زندہ باد سبحان اللہ او لکھاں ایک دے نال دی سبحان اللہ او لکھاں نہیںبی جی رب اعتماد نہیں جو پیا ٹور ایتماد معلوم ہوا تبجو ہمیشہ سبفوے آخ اس فرمان کی برکت نحفوظ ہوا یا آخ دل محفوظ سی کر کے اللہ نے یہ فرمایا رسول نے فرمایا لگتا ہے اس طرح اللہ تعالی دل ویخ مطابق شان سمجھ نہیں لگی نہیں دل ویخ کے شانا بے شک اللہ معلوم <تن�> ہویا حضرت سدی کے اکبر ایمان چاسا بھی کبھی خلل نہیں آیا اگر آنا ہوں سونا نبی فرما چڈ ضرور ابو بکرایا یہ کلیا نو لڑا گیا معلوم ہویا چھپا لگ گیا خبردار کوئی یہ نہ سوچے صدیق اکبر کسے تھا تھانے ڈول گیا نہ ہمیشہ صدیق کا ایمان باپ رسول مائی یہ مسلا بھی نکل سونے نے فرمایا بھی ما تزم دولہ دو تیسرا اللہ ہے مطلب سونے نبی دسیا ابو بکر تص دو تیسرا کوئی نہیں تیسرا اللہ ہوگا ہے لیکن <laughs> وہ اللہ <laughs> ہے وہ مقابلے سارے چلتے سابق کوشش کرتے سن ابو پکر تو سارے تھک ہار کے رہ بابا اگے ہی رہے دو نو گلا سنا توجہ سونا فاروق میں کوشش ابو بکر سانی بن جا سابے اج ابو بکر نکلوں گا ہزور لو جنا لے آنے پچا چڈیا ایر نیبر آ گیا سارا مال ٹھیک کر کے ارد کی تھی. جدو ہزور نے پوچھا ماپ کا لیا ہالکا فاروق آدم فرما دے میں ادھر تو لیا یہ ہوں سوچنا ہی نہیں بات لگنے دونوں کی مارفت نہیں کر سمر فرما نے مارا دوشہ میں جدو بھی کوئی شہ دیکھی تو پہلو اللہ فرما دوں مارا دو شہن قلا و اللہ نو تصوق کے سلوک ایک مخلوق تو خالق نو پہچان ایک خالق نو پہچان کے مخلوق اس نے میں پہلو اللہ نو پہچانے ہے بعد چ مخلوق نو اشارہ لائے میں رب نو پہچان کے محمد پہچانے نہچانیا تا کر کے میں دلیل بارے میرے اکبر نے بارے بھی کدی شک نہیں ہر ویخ جہاں سدکا لیا جد لگے نے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 جس نے حالی چل رہے سن سی کس رو گئے سیک پہنچ گئے گاہ مخروف دے سدی قدر گاہ فرما لے آیا جسے چکن لگے گھر اس ویل بھی سرکار نے جب پوچھا پھر خیال دا ہے مخلو پچولا سدک جا صدیق تو سدکا بھی سارا ہے تے نگاہ بھی مخلوق آر ایف بلا سکبر ہی, آرف بللا آرف بللا کی اکبر ہی سی یا محمد عمر تع کر کے پتہ نہیں کدو پہنچے حال <تصفح> <تصفح> شریفال شریف وقت سارے صحابہ اور سی روئے <تصفح> مت آئے آئے مبار لے جناب زندگی جناب جناب جی اے جسل ہونے خوشبواں لفل بول کے کیا وجہ بنا بن عبداللہ موزا تابعی فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو بکاری بات کا ریاست کا نوازا کی وجہ عشق سے زیادہ ادرت ہوش نکالے کو فرماند نے حضور دی ایک شریعت کا مسئلہ مسل نو حضرت نہیں محفوظ رکھ سکے پوری شریعت محفوظ رکھنا سب اسمانے نے کی وجہ ہے تسلیہ بندے پتہ لگے ایک دن پہلو سونے نبی سل شہروا دمکی ایک دن پہلو سونے نبی نے فرمایا اللہ کا ری سال نہیں جانا پسند کیا رحنا پسند نہیں فرمایا چپ ابو بکرو شہ شے کرنا سارے چپ سرو پہ یہ اللہ اللہ گل کر لی رو کے سی کر دینے یا رسول اللہ، اصا مال جان قربان کر دیں تک قربان کر دیا سدی گرو پہ باقی چوپ نے حضور فرماج فرمایا جدو حکم اتر آئے گا جدو حکم اترے گا فیر اج رو لاری ارچ نہ اگر کوئی آخرا تو نکرا, نکرا تو, دے ہوند ہے، دے تو کوئی آخری گل بلاگت کا مسئلہ ہے دروس بلاگت شروع ہو ہے علماء فرماتے نہیں کبھی نکرا بھی تفصیل کے لیے آتا ہے کسی رمز کو چھپانے کے لیے اللہ <سؤال> جانتا محمد واسطے روی ہوئی جگ روے گاج یہ چپ بیٹھے تو لے اسے یہ رو گے تو مگر سے چونو بوے گا مت کے مگر درختری مر جاگی جگہ اور رو بن گا ابو کرو پسما اسلام ختم ہوگا آخر اللہ شریقا شاہ ٹھیک ہے اصل سے محافظ ہوئیے پر سبنا ہی کام کردہ جی نے یہ جی آخر کر سدیق نہ ہوتا تو جسان ایک بار پیار جگ مکڑ طوفان پھر حضرت سلسلہ چلے جی لو نہ آدم دوسرے آدم اور تو نبی روحانی باپ نے آدم دم روحانی محمد حدرائے دشمن جی دا دشمن بنے اللہ دا دوسرا اللہ افسوس ہی روز ہی فرمائی نال جہاد کی گل آئی کے چکر کھوڑے پر سوار ہوئے مولا لی لگام پڑ لو نہیں میں جانا میں جا کر جناب تشریف رکھو جی تش ہو گیا تو رمض سمجھ کی تیق کائم ہے اپنے بارے پورے مت کوئی آخری نہیں سونے پہلو رواج درد آ جانا اصا گل کسریشارے کی پہنچ کے اختیار آیا رب ہی کہ رہنے ہو سکتا اللہ توجہ نہیں فن پائی حوصلے رو پیا درد نبی توجہ نبی درد حوصلہ وا لیا جسل ہوا اس طرح معلوم ہوا ہوئے تو سونا نبی فرما سی میں ہر کس کا انسان کا بدلہ دے ہے ابو بکر تو اللہ ہی دیں کیوں ایڈی گلے ابو مخالفت ابو بکر سرکار چلدی میری او والے جدرگ بند ہو خلاف اگلے سن نبی سن جانا نبیے نوانی کون آبیا تو بات پہلا نبیاں تو بعد پہلا رچ پا سدی پا ساری خدا نے اس میں بتایا نبیا تو بعد پہلا فرما فرما دا پیر مرید پیر مرید سدھی اکبر سر پہلا پری رے مستفا کا پہلا مریل کا کر کے تھلنا اصا مولا علی سڈا پیر جی مولاری تو آدھا سدیق میرا پیر پیر مرید صدیق اکبر س اور پہلے یار پیارے ہک جی میں دیوسان معلوم اللہ تعالیٰ نے اس پاک واقعی شانی بنائے امت رسول اللہ کے بعد ہر لحاظ سے ان کی موتا ہر لحاظ سے ان کی اللہ نے ایک جوڑا کر لہذا اللہ یہ بنایا جہی سنت کا سنت صحابہ, ہم سنت صحابہ،, عقیدہ صحابہ دا سنت ہے. اگر کوئی آگے آکی عقیدہ کتھوں ظاہر ہوتا ہے تو اص کہ یار چار بلاریاں اگر ہٹاؤ حضور دیا سونے مبارک ظاہر بناو جائے گا بناو والے سنی خبر شریف اللہ عجیب گلے پتا چلے کہ یہ سارے اس نے جس دی نشان پہی مبارک قبرا پہ ڈاکٹر آواز